اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصرف لنفسه ومن عمیف علیہ وما ان علیکم بحفیظ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں آ چکی ہیں چنانچہ جس نے بصیرت سے کام لیا تو اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے اور جو اندھا بنا رہا اس کا وبال اسی پر ہے اور کہہ دیجئے میں تم پر محافظ نہیں ہوں وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُونُ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اور ہم آیات کو اسی طرح پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کافر یہ کہیں کہ تُو نے کسی سے پڑھ لیا ہے اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم اس حقیقت کو اس حقیقت کو واضح کر دیں اے نبی آپ اس وہی کی پیروی کریں جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کی جاتی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور مشرقین کی طرف دھیان نہ دیں وَلَوْ الله اللَّهُمَا أَشْرَكُوا وما جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وما آتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلًا اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں اور مشرقین اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں تم انہیں گالی مت دو پھر وہ بھی جہالت میں حد سے گزرتے ہوئے اللہ کو گالی دیں گے اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل میں کشش پیدا کر دی ہے پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہتے تھے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف تو بصائر بصیرۃ کی جمع ہے جو اصل میں دل کی روشنی کا نام ہے یہاں مراد وہ دلائل و براہین ہیں جو قرآن نے جگہ جگہ اور بار بار بیان کیے ہیں اور جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں بیان فرمایا ہے جو ان دلائل کو دیکھ کر ہدایت کا راستہ اپنا لے گا اس میں اسی کا فائدہ ہے نہیں اپنائے گا تو اسی کا نقصان ہے جیسے فرمایا میں لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها اس کا مطلب بھی وہی ہے جو زیر وضاحت آیت کا ہے پھر بلکہ صرف مبلغ داعی اور بشیر و نظیر ہوں راہ راہ دکھلانا میرا کام ہے راہ پر چلا دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے پھر یعنی ہم توحید اور اس کے دلائل کو اس طرح کھول کھول کر اور مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں کہ مشرقین یہ کہنے لگتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے پڑھ کر اور سیکھ کر آیا ہے جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ہَذَا إِلَّا إِفْقٌ ان اِنْ هَذَا إِلَّا إِفْقٌ اِفْتَرَاهُ اَعَانَهُ قوم قَوْمٌ آخرون فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا کافروں نے کہا یہ قرآن تو اس کا اپنا گھڑا ہوا ہے جس پر دوسروں نے بھی اس کی مدد کی ہے یہ لوگ ایسا دعویٰ کر کے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں نیز انہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے لکھ رکھا ہے حالانکہ بات یہ نہیں ہے جس طرح یہ سمجھتے یا دعویٰ کرتے ہیں بلکہ مقصد اس تفصیل سے سمجھدار لوگوں کے لیے تبین و تشریح ہے تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے پھر اس نقطے کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے کہ اللہ کی مشیت اور چیز ہے اور اس کی رضا اور اس کی رضا تو اسی میں ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے تاہم اس نے اس پر انسانوں کو مجبور نہیں کیا کیونکہ جبر کی صورت میں انسان کی آزمائش نہ ہوتی ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ایسے اختیارات ہیں کہ وہ چاہے تو کوئی انسان شرک کرنے پر قادر ہی نہ ہو سکے مزید دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 253 اور سورہ انعام آیت نمبر 35 کا حاشیہ پھر یہ مضمون بھی قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیانہ اور مبلگانہ حیثیت کی وضاحت ہے جو منصب رسالت کا تقاضا ہے اور آپ صرف اسی حد تک مکلف تھے اس سے زیادہ آپ کے پاس اگر اختیارات ہوتے تو آپ اپنے محسن چچا ابو طالب کو ضرور مسلمان کر لیتے جن کے قبول اسلام کی آپ شدید خواہش رکھتے تھے پھر یہ صدِ ذریعہ کے اس اصول پر مبنی ہے کہ اگر ایک مباح کام اس سے بھی زیادہ بڑی خرابی کا سبب بنتا ہو تو وہاں اس مباح کام کا ترک راج بلکہ ضروری ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو کہ اس طرح تم خود اپنے والدین کے لیے گالی کا سبب بن جاؤ گے بوال صحیح مسلم حدیث نمبر نوے امام شوکانی لکھتے ہیں یہ آیت صد ذرائع کے لیے اصل اصیل ہے بھوال فتح القدیر پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وقسم بالله جهدا ايمانهم لا ان جاءتهم ايه لا يؤمنون قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون اور انہوں نے اللہ کے نام کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس مخصوص نشانی آ جائے تو اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے اے نبی کہہ دیجیے نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں اور تمہیں یہ بات کون سمجھائے کہ بے شک جب وہ نشانی آ جائے گی تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے اور ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں جس طرح یہ پہلی بار اس قرآن پر ایمان نہیں لائے تھے اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف جہ د ایمان ایمانا ایمانعقد بڑی موقع قسمیں کھائیں پھر یعنی کوئی بڑا مجزہ جو ان کی خواہش کے مطابق ہو جیسے آسائے موسا احیاء موتا اور ناقۂ سمود وغیرہ کی قسم کا پھر یعنی جس بڑی نشانی کا مطالبہ تم کر رہے ہو یہ میرے اختیار میں نہیں ہے بلکہ اس کا ظہور تمام تر اللہ کے اختیار اور اس کی مشیت پر ہے وہ چاہے تو ان کے مطالبے پر نشانی نازل فرما دے نہ چاہے تو کسی پیغمبر کے اندر اس کی طاقت نہیں ہے علاوہ ازیں بعض مرسل روایات میں ہے کہ کفار مکہ نے مطالبہ کیا تھا کہ صفہ پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے جس پر جبریل نے آ کر کہا کہ اگر اس کے بعد بھی یہ ایمان نہ لائے تو پھر انہیں ہلاک کر دیا جائے گا لہٰذا آپ اگر چاہیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں یہاں تک کہ ان میں سے توبہ کرنے والا توبہ کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہی پسند فرمایا بہار تفسیر ابن کثیر پھر یہ ایک مکانی شبہ کے جواب میں فرمایا یہ ایک امکانی شبہ کے جواب میں فرمایا جو بہت سے اہل ایمان کے دلوں میں پیدا ہو سکتا تھا کہ اگر ان کی خواہش کے مطابق ان کو کوئی خواہش دکھا دی جائے تو شاید یہ ایمان لے ہی آئیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے پھر اس کا مطلب ہے کہ جب پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تو ان کا وبال ان پر اس طرح پڑا کہ آئندہ بھی ان کے ایمان لانے کا امکان ختم ہو گیا دلوں اور نگاہوں کے پھیر دینے کا مطلب ہے کہ ان کے دل صحیح بات کو سمجھنے اور ان کی آنکھیں حق کو دیکھنے سے قاصر ہوں گی پس وہ جیسے پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے جبکہ ان کو قبول ایمان کی دعوت دی گئی تھی آئندہ بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے یہ گویا پہلی آیت کی علت ہے یعنی وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے اس لیے کہ اللہ ان کے دنوں اور نگاہوں کو پھیر دے گا گویا ان کا یہ مطالبہ خرق عادات تعینات کے طور پر تھا طلب ہدایت کی نیت سے نہیں ان کا اصل مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا اور اللہ کی آیات کے ساتھ استحضاء تھا ورنہ جن کے اندر ہدایت پانے کی طلب صادق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں ضرور ہدایت سے نواز دیتا ہے ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسی راہر و منزل ہی نہیں پھر یعنی ان کو ان کے شرک و ظلم میں حیران و سرگرداں چھوڑ دیں گے وہ حق کو باطل سے اور ہدایت کو گمراہی سے پہچان نہیں سکیں گے یہ دلوں اور نگاہوں کے پھیر دینے کا منطقی نتیجہ ہے جس کی وضاحت اس سے پہلی آیت میں کی گئی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نزلنَا إِلَيْهِمُ <يجهلون> اور اگر بے شک ہم ان کی طرف فرشتے نازل کرتے اور ان سے مردے کلام کرتے اور ہم ان کی ہر مطلوبہ شاہ ان کے سامنے پیش کر دیتے تو بھی وہ ایمان نہ لاتے ہاں اگر اللہ ایسا چاہتا تو اور بات تھی لیکن ان میں سے اکثر جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُ فَالْقَوْلِ غُرُورًا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون اور اسی طرح ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے شیطان اور جنوں میں سے شیاطین ہر نبی کے دشمن بنائے ان میں سے ہر ایک دوسرے کے کان میں چکنی چپڑی باتیں ڈالتا رہتا ہے تاکہ اسے دھوکے میں رکھے اور اے نبی اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے چنانچہ آپ ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں اس کو رہنے دیجیے اور تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل اس جھوٹ کی طرف مائل ہو جائیں اور وہ اس جھوٹ کو پسند کرتے رہیں اور وہ جو برے کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں <سلام> کہہ دیجئے کیا پھر میں اللہ کے سوا کوئی اور حاکم تلاش کروں حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف یہ کتاب تفصیل سے نازل کی اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے لہٰذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفصیر کی طرف اب چلتے ہیں ان آیات کی تفصیر کی طرف تو ان آیات کی تفصیر ہے جیسا کہ وہ بار بار اس کا مطالبہ ہمارے پیغمبر سے کرتے ہیں پھر اور وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرتے ہیں پھر دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو نشانیاں وہ طلب کرتے ہیں وہ سب ان کے رو برو پیش کر دیتے اور ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہر چیز جمع ہو کر گروہ در گروہ یہ گواہی دے کہ پیغمبروں کا سلسلہ برحق ہے تو ان تمام نشانیوں اور مطالبوں کے پورا کر دینے کے باوجود یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر جس کو اللہ چاہے ہدایت دے اسی مفہوم کی یہ آیت بھی ہے ان جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی آ جائے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں پھر اور یہ جہالت کی باتیں ہی ان کے اور حق قبول کرنے کے درمیان حائل ہیں اگر جہالت کا پردہ اٹھ جائے تو شاید حق ان کی سمجھ میں آ جائے اور پھر اللہ کی مشیت سے حق کو اپنا بھی لیں یہ وہی بات ہے جو مختلف انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمائی گئی ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان کی تکذیب کی گئی انہیں ایزائیں دی گئیں وغیرہ وغیرہ مقصد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے صبر اور حوصلے سے کام لیا آپ بھی اس دشمنانے یا ان دشمنانے حق کے مقابلے میں صبر و استقامت کا مظاہرہ فرمائیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان کے پیروکار جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی اور یہ وہ ہیں اور یہ وہ ہیں جو دونوں گروہوں میں سے سرکش باغی اور متکبر قسم کے ہیں پھر وہی خفی خفیہ بات کو کہتے ہیں یعنی انسانوں اور جنوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو چال بازیاں اور ہیلے سکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کر سکیں یہ بات عام مشاہدے میں بھی آئی ہے کہ شیطانی کاموں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوب بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے ہیں جس کی وجہ سے برائی بہت جلدی فروغ پا جاتی ہے پھر یعنی اللہ تعالیٰ تو ان شیطانی ہتھ کنڈوں کو ناکام بنانے پر قادر ہے لیکن وہ بالجبر ایسا نہیں کرے گا کیونکہ ایسا کرنا اس کے نظام اور اصول کے خلاف ہے جو اس نے اپنی مشیت کے تحت اختیار کیا ہے جس کی حکمتیں وہ بہتر جانتا ہے پھر یعنی شیطانی وساوس کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں اور وہی اسے پسند کرتے اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور یہ حقیقت ہے کہ جس حساب سے لوگوں کے اندر عقیدہ آخرت کے بارے میں زعف پیدا ہو رہا ہے اسی حساب سے لوگ شیطانی جال میں پھنس رہے ہیں پھر آپ کو خطاب کر کے دراصل امت کو تعلیم دی جا رہی ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اور رب کے اور آپ کے رب کی بات صدق اور عدل میں مکمل ہے اس کی باتوں کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اور اگر آپ اہل زمین کی اکثریت کی اطاعت کریں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے وہ اپنے گمان کے سوا کسی بات کی پیروی نہیں کرتے اور وہ اٹھکل پچو باتیں ہی کرتے ہیں ان رب کا دین بے شک آپ کا رب اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکتا ہے اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے اللَّهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنتُمْ <مُؤْمِنِينَ> چنانچہ تم اس جانور کا گوشت کھاؤ جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو اگر تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے ہو تمہیں وإن كثير وإن تم کیا ہو گیا ہے کہ تم اس حلال جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو حالانکہ اللہ نے ان سب جانوروں کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا ہے جو اس نے تم پر حرام کیے ہیں مگر جسے تم کھانے پر مجبور ہو جاؤ تو وہ بھی حلال ہیں اور بے شک اکثر لوگ اپنی خواہشات سے بغیر علم کے دوسروں کو بہکاتے ہیں بے شک آپ کا رب حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفصیر کے طرف تو اللہ تعالیٰ اخبار و واقعات کے لحاظ سے سچا ہے اور احکام و مسائل کے اعتبار سے عادل ہے یعنی اس کا ہر امر اور نہیں عدل و انصاف پر مبنی ہے کیونکہ اس نے ابھی باتوں کا حکم دیا ہے جن میں انسانوں کا فائدہ ہے کیونکہ اس نے انہی باتوں کا حکم دیا ہے جن میں انسانوں کا فائدہ ہے اور انہی چیزوں سے روکا ہے جن میں نقصان اور فساد ہے گو انسان اپنی نادانی یا اغواء شیطان کی وجہ سے اس حقیقت کو نہ سمجھ سکیں پھر یعنی کوئی ایسا نہیں جو رب کے کسی حکم میں تبدیلی کر دے کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں پھر یعنی بندوں کے اقوال سننے والا اور ان کی ایک ایک حرکت وادہ کو جاننے والا ہے اور وہ اس کے مطابق ہر ایک کو جزا دے گا قرآن کی اس بیان کردہ حقیقت کا بھی واقعی واقعے کے طور پر ہر دور میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ <بِمُؤْمِنِينَ> کی خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں اس سے معلوم ہوا کہ حق و صداقت کے راستے پر چلنے والے لوگ ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں جس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ حق و باطل کا معیار دلائل و براہین ہیں لوگوں کی اکثریت و اقلیت نہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس بات کو اکثریت نے اختیار کیا ہوا ہو وہ حق ہو اور اقلیت میں رہنے والے باطل پر اور اقلیت میں رہنے والے باطل پر ہوں بلکہ مذکورہ حقیقت قرآن یا قرانی کی روح سے یہ زیادہ ممکن ہے سامعین ادھر اس نے کہا ہے بلکہ مذکورہ حقیقت قرآن کی روح سے حالانکہ یہ غلط ہے صحیح عبارت یوں پڑھی جائے گی کہ بلکہ مذکورہ حقیقت قرآن کی رو سے یہاں یا کا اضافہ ہو چکا ہے غلطی سے شاید تو بلکہ مذکورہ حقیقت قرآن کی روح سے یہ زیادہ ممکن ہے کہ اہل حق تعداد کے لحاظ سے اقلیت ہوں یا اقلیت میں ہوں اور اہل باطل اکثریت میں جس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی جن میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا باقی سب جہنمی اور اس جنتی فرقے کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جو میں ان علیہ و اصحابی میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا بحوال سنن نبی داود حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو چھیانوے و جامع التر حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اکتالیس وقد حسن الطر مدی فی باغ نصخی و اقرر البانی فی شرت پہویہ حدیث نمبر دو سو اسی طرح آج کل مغربی جمہوریت کا بڑا چرچہ ہے قرآن کے بیان کردہ اس اصول سے جمہوریت کی بھی نفی ہو جاتی ہے اس لیے کہ جمہوریت اکثریت کی رائے اور ان کے خواہشات کا نام ہے اور اکثریت گمراہوں کی ہے اس لیے ان کے پیچھے چلنے والے گمراہ ہی ہو سکتے ہیں ہدایت یافتہ نہیں پھر یعنی جس جانور پر شکار کرتے وقت یا ذبح یا نہر نہر کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے اسے کھالو لو بشرط یہ کہ وہ ان جانوروں میں سے ہوں جن کا کھانا مباح ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس جانور پر عمدن ان موقعوں پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حلال و طیب نہیں البتہ ایسی صورت کے جس میں التباس مطلب شک ہو کہ ذبح کے وقت ذبح کرنے کے اہل شخص نے اللہ کا نام لیا یا نہیں اس میں حکم یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر اسے کھالو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کچھ ایسے لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا یا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم علیہ ہی ان تم و صحیح البخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سات تم اللہ کا نام لے کر اسے کھا لو یعنی اس صورت میں یہ حکم ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی منڈیوں اور دکانوں سے ملنے والا گوشت حلال ہے اگر کسی کو کوئی وہم اور التباس ہو تو وہ کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے البتہ جو مسلمان آمدن بسم اللہ نہ کہے اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے پھر جس کی تفصیل اسی صورت میں آگے آ رہی ہے اس کے علاوہ بھی اور صورتوں نظیث میں محرمات کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے ان کے علاوہ باقی حلال ہیں اور حرام جانور عند الطرار صدر صد رمق صد رمک کی حد تک جائز ہیں